السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا ہمارا آج سولہواں لیکچر ہے میں آپ کو حسبے سابق تھوڑا سا سمرائز کر دوں اس کو انٹرلنک کرنے کے لیے اپنے پچھلے لیکچر سے ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ یہ تھا جی کہ کس طرح سے پروسس جو انوالو ہوتا ہے دی کنسیومنٹ آف سٹارٹنگ فروم دی کنسیونگ این آئیڈیا اینڈ دین گیونگ اٹ شیپ آف اے ان شیپ آف سم انڈسٹری اسپیشلی سمال انڈسٹری اور میڈیم انڈسٹری تو کس طرح سے ہمارا جو یہ پروسس ہے سارا یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہمیں فیکٹرس uh, جو ہیں وہ امپارٹینٹ فیکٹرز مد نظر رکھنے چاہیے کیا کیا اس میں ہمارے جو ہے وہ فیزیبلٹیز uh, میں چیزیں ہونے چاہیے کس طرح سے ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل ریسورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے جو مختلف گورنمنٹ کی جنسیز ہیں جو ہمارے لیے ایک ہیلپنگ کا کام ہیں وہ ہمیں ڈاٹا فرام کر سکتی ہیں اور کس طرح سے جو اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں ہم ان سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں تو جہاں پہ ہم نے لیکچر کو چھوڑا تھا دیٹ واز دی پٹ کہ جی کسی بھی ایسے پروسیس میں جہاں پہ آپ ایک انوویشن کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کیا ممکنہ ہیں کیا کیا ممکنہ ہرڈلز ہیں جو آن یور روڈ ٹو پروگرس جو آپ کو اپنے رستہ متعین کرنے میں جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں تو میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایک بزنس کے لئے بڑا عام محاورہ یوز کیا جاتا ہے جو انٹرپرنورل سینس میں کہ جو کامیابی ہے اٹس دا اونلی سلیو آف دوز پیپل are very hard working and who know how to conquer the difficulties while they are facing them. جو ہمیشہ بہادر لوگ ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا جانتے ہیں تو وہی کامیاب ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اللہ اس کو مزید ڈسکس کریں تو ہم نے جو چھوڑا تھا اپنا لیکچر وہ اس فیکٹر پہ چھوڑا تھا جی کہ ڈیفنسن جو ہے یہ اشیاء میں ہونا چاہیے یعنی آپ کی جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے اس کو الگ نظر آنا چاہیے اس کی میں نے سادشی مثال دی تھی کہ ایک ٹوتھ برش ہے اگر آپ اسی طرح کا جیسے کہ اگر بیس دوسرے ٹرف ہیں مارکیٹ میں اس کو لے آتے ہیں تو کوئی اس پہ دیکھے گا نہیں لیکن آپ اس میں اگر ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کی شیپ بناتے ہیں اس کو ایک ڈفرینٹ بیوٹیفکیشن دیتے ہیں تو ہر بندہ اس کی طرف ضرور ایک دفعہ دیکھے گا اینڈ دین ہی ول سیکنڈ اسٹیپ اس کی پرائز کو پوچھے گا تو ایون پرائیس فیکٹر سے بھی زیادہ جو ہے وہ جو ڈفرینسیشن کا فیکٹر ہے وہ ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اوور لوکنگ لیگل ایشوز کسی بھی وینچر کے اندر کسی بھی انڈسٹریلائزیشن کے اندر کسی بھی پروسیس کے اندر جو ریلیٹڈ ہے انڈسٹریلائزیشن سے بہت بڑا ایشو ہے لیگل آسپیکٹس کا کہ ہر بندہ اس کو پوری طرح سے قانونی تقاضے پورے کرے اپنے ویجز کو سٹارٹنگ فرام دی رجسٹریشن آف اس کمپنی اس کی جو چاہے وہ شپ ہے چاہے وہ پارٹنرشپ کنسرن ہے چاہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنی ہے اس کی جو مختلف ڈاکومنٹیشن ہے لیگل اس کی جو سرکاری اور گورمنٹ کے مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہر ایک اچھے شہری کا فرض ہے ٹیکس کی جو رجسٹریشن ہے سیل ٹیکس کی ایپلیکیبل ہے تو وہ رجسٹریشن ہے سوشل سیکورٹی اگر ایپلیکیبل ہے تو اس کی لیبر لاس یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو اگنورینس ہے دیٹ کوڈ کاسٹ یو الاٹ in terms of uh, you know your میل فنکشن یعنی آپ کی جو ہے اس سے ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ ایک اچھے پاکستانی کا اچھے شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملکی تقاضوں کو قانونی تقاضوں کو پوری طرح سے نبھائے تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ وٹ وی ہیو ایویلویشن آف نیو وینچر اپرچنیٹیز ہم نے کس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے کہ جو اپورچونٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں کسی بھی نئے وینچر کو ہم نے ان کو ویلو کیسے کرنا ہے ہا وی ول ایسٹیمیٹ کہ جی یہ اپارچونیٹیز ٹھیک ہے یہ اپرچونیٹیز کو ویلو رکھتی ہیں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملی ایک مواقع ملے آپ کو اور آپ نے جب جو مواقع آپ کو میسر آئے ان کو آپ نے گیز کس طرح کر رہے ہیں اس کے لئے کیا کیا فیکٹرز ہیں تو یہ بڑا ایک امپارٹینٹ فیکٹر ہے بیکاز یہاں بھی وہی بات ہے کہ کامن سینس اور آپ کی جو ریلسٹک اپروچ ہے بہت کام آتی ہے لیٹ سی آئی یو ایس فار فیلور آف نیو وینچرز ہیز فاؤنڈ موسٹ آف دا فیکٹرز انڈر دا فیلور لائی ود دا کنٹرول آف دا انٹرپر بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک یوناٹڈ اسٹیٹ میں امریکہ میں ایک سروے ہوا اس کے ریزلٹس میں انہوں نے یہ دیکھا جی کہ ہم نے پہلے ایگزامن کریں کہ جی فیل فیکٹرز کیا کیا ہے جب انہوں نے فیلور فیکٹر جو تھے وہ اکٹھے کر تو بعد میں وہ اس نتیجے میں پہ پہنچے اس میں سے جو وہ ایسے تھی جو انٹرپنیور کے کنٹرول میں تھی اور اگر وہ وقت پہ ایکٹ کرتا وائزلی ایکٹ کرتا تو ایسا نہ ہوتا یعنی کہ وہ کنٹرولبل تھے ود ان سفیئر آف کنٹرول اور وہ اس کے اندر دائرہ کار میں تھے اور وہ ان کو کارآمد بروئے کار لا سکتا تھا اگر وہ وقت پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پکڑ لیتا تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی اس سروے میں جی یہ جو کے آسپیکٹس تھے دے آر آل کنٹرولبل بائی د انٹرپرینور تو ہمیں یہ مدنظر رکھنا ہے کہ ہم ان باتوں سے سبق سیکھیں اور جب ایک نیا وینچر بنانے لگیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بروے کار لائیں تو ہم دیکھتے ہیں جی آگے سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے فالنگ ہیو بین لسٹڈ ایز دی ریزنس فار فیل آف نیو وینچر بیس کے اوپر سروے کے بیسس کے اوپر افکوس اس میں ہمارا ریجنل تھوڑا سا ہم نے شامل کیا ہے تاکہ وی آر ناٹ کسٹمائز ٹو پرٹیکولر کنٹری ہر ایک کی اپنی اپنی سراؤنڈنگز uh, ہیں اپنا اپنا انوائرمنٹ ہے بزنس کا اور ہمیں اس کے اندر سروائو کرنا ہے تو اس لیے ہم نے جو اس کی نیڈز ہیں, ہیں اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ریجنل ریسورسز کو اور اپنے ریجنل نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے نمبر ون انڈوکیٹ مارکیٹ نالج ریگارڈنگ ڈیمانڈ پوٹینشیل the present and future size of market the market share appropriate method of distribution میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں مایوپیا کی شارٹ سرٹڈنس یعنی میں نے یہ کہا تھا یہ میڈیکل کا ٹرم ہے لیکن بزنس میں ایز اے ٹرمنالوجی یہ یوز ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دور تک نہیں دیکھتے تو یہ ایک بڑا ہی زیادہ اس میں ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سارے فیکٹرز جو ہے وہ مد نظر رکھنے پڑتے ہیں کہ جناب مارکیٹ جو ہے اس کے ٹرینڈز کیا ہوں گے اس کے آؤٹ کمس کیا ہوں گے اس میں کیا کون کون سے کمپیٹیٹرز آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں کون کون سے لوگ آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں انسینٹیو کی شیپ میں آپ نے دسل دسل کے بعد آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کا کیا وہ صورتحال ہوگی آیا یہ تو نہیں کہ آپ ڈپلیکیشن آف پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹ پہلے سے ہی کسی ساتھ والے ملک میں موجود ہے جہاں سے امپورٹ اس کی آسان ہے اور آپ اس کو مارکیٹ میں لیں تو بعد میں اس کا کمپٹیشن پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جی آپ جو اپنی ویژن ہے اس کو بڑا براڈ رکھیں اور دور تک دیکھیں اینالیسز کریں کہ جی میری جو چیز ہے اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے اور مارکیٹ کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھیں بڑے اس کو کیونکہ جو پروڈکشن ہے بلا شبہ اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن جب تک آپ کی پروڈکٹ بکے گی نہیں وہ کسی کام کی نہیں اس لیے جو مارکیٹنگ ہے جتنی پروڈکشن اہم ہے شاید اس سے بھی زیادہ اہم اس کی مارکیٹنگ ہے کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے سیل کرنا ہے تو پھر آپ کا سرکل چلنا ہے تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا جو سائیکل ہے ڈسٹریبیوشن کا اس کا جو ریکوری سائیکل ہے پیسے کا اس کے جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں یہ سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے پلان کرنا چاہیے کہ جی کس طرح ہم نے مارکیٹ کو اشیا کو یا اپنی جو ہے یا اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو مارکیٹ میں لانا ہے تو یہ جو ہے اس میں شارٹ سرٹینڈس نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم کو بہت دور تک دیکھنا چاہیے تاکہ سسٹینبلٹی پیدا ہو نمبر ٹو فالٹی پروڈکٹس پرفارمنس ڈیو ٹو ہیسلی ٹیکن شارٹ کٹس ان پروڈکشن ڈویلپمنٹ کوالٹی کنٹرول ایکسیٹرا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی فیصلے کرتے ہیں شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں کہ نہیں جی وائی شوڈ وی ویٹ فار ٹو منتھس ٹو کم دس تھنگ فرام ڈیفیکلٹ ایریا یہیں سے کچھ ایک اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز کیوں نہ بنا لیں شارٹ کٹ ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں جب آپ کی اس کی فالٹس کا مسئلہ آتا ہے چیزوں کے فنکشن میں چیزوں کی پرفارمنس میں فالٹ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پروڈکشن کے اندر جو آپ نے اچھائی لانی ہے تو اس میں آپ نے جو اسٹینڈرڈائزیشن لانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپرومائز نہ کریں جہاں پہ آپ کے لیولز ہوں جس کے اندر ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوں اور جس کے اندر آپ کی اسٹینڈرڈائزیشن انوالو ہو تو اس کو شارٹ کٹس کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ کوالٹی کنٹرول جو ہے اس کو اتنا آج کل اہمیت دی جا رہی ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ لیکچرز میں کہ اب تو آئی ایس او ہیں دنیا میں پاکستان میں ابھی ابھی نائن کے بعد فورٹین تھاؤزینڈ آ رہا ہے آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنی زیادہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں کہ آپ کو سسٹین کرنے کے لئے آپ کو زندہ رہنے کے لئے اس کاروباری دنیا میں کوالٹی کنٹرول اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے چاہئیں تیسرا فیکٹر ہمارے پاس ہے جی انفیکٹو مارکیٹنگ اینڈ سیلز ایفٹس بعض لوگ پروڈکشن پہ بہت زور لگا دیتے ہیں اپنی چیز کو نوول بنانے میں اس کو خوبصورت بنانے میں بڑا وہ زور لگا دیتے ہیں لیکن جب مارکیٹ پہ آتے ہیں مارکیٹ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ ایفرٹس اتنی یوز نہیں کرتے ہیں. مارکیٹنگ از اے ویری اگریسو فیلڈ اتنا گریسو فیلڈ ہے کہ آپ کی ساری کی ساری جیسے میں نے گزارش کی کہ پروڈکشن جو ہے جب تک اس کی کھپت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا جو ہے سرکل کمپلیٹ نہیں ہوگا اور اٹ ول بی کموڈٹی انوینٹری اونلی تو انوانٹری میں وہ ایک کموڈیٹی ہوگی وہ آپ کو اس کا جو ہے سیل نہیں ملے گی تو سیل کے لیے کیا کہ مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ کے اوپر ریسرچ بہت زیادہ ہونی چاہیے کمپٹیٹرز آپ کے سینٹوز گیورز آپ کی جو ہے ٹیم کیسی ہے آپ کے جو ہے ڈسٹریبیوشن کا ورک کیسا ہے ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ کتنے اگریسو ہیں ایریاز کی کوریج اس کے روڈس بنانے کی کس کس ایریا میں کس کس ٹیم نے جانا ہے کن ایریا میں اس کی کنزمپشن زیادہ ہے کن ایریا میں اس کی کنزمپشن کم ہے اور اس کے مطابق سٹورز کی جہاں پر بکنا ہے یا وہ انڈسٹری جہاں پہ یوٹیلائز ہونا ہے یا اگر ڈومیسٹک سیکٹر ہے کہ جہاں پہ یوٹیلائز ہونا ہے ان کے نمبرز اور ان کی پھر تھکنیس اور تھنس پاپولیشن کے لحاظ سے کہ کہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے پروڈکشن کی تو وہاں ہم زیادہ ڈسٹریبیوٹر مکر کریں تو یہ ایک ساری اسٹریٹجیز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے جو ہم ڈیٹیلڈ مارکیٹنگ کے جو سیٹ اپ ہے اس میں ہم ان کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن فی الحال میں اس کو ضمن ذکر آ گیا ہے چوتھا اس میں ہے ان ایڈوکیٹ اویئرنس آف کمپیٹیٹرشن لائک وائز پرائز کٹس اسپیشل میں نے پہلے بھی یہی گزارش کی تھی کہ مارکیٹ میں آپ آ گئے تو آپ کو بڑی ایک کلیور آئی رکھنی پڑے گی اپنے کمپیٹیٹر پہ جو کمپیٹیٹر آپ کا مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے وہ سیل کر رہا ہے اس نے ایک سرٹن اپنی جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ ریلائبلٹی بنا لی ہوئی ہے اپنا ٹرسٹ بنا لیا ہوا ہے وہ سیل کرنے کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بڑھا لی ہوئے ہیں اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل اسٹیبلٹی وہ آپ سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہ مارکیٹ میں شاید اپنی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا بیسک کیپٹل ہے وہ اپنے تھرو سیلز ریکور کر چکا ہو اور اس کے اوور ہیڈ جو ہے یا فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ اس سطح پہ آگی ہو جو بہت ہی منیمم سی ہے اور آپ چونکہ ایک نئے انٹرنٹ ہے آپ کی تو نئے انٹرنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو کاسٹ ہے وہ شروع میں بہت ہائی ہوتی ہے تو آپ کو اس پہ بڑی ایک جو ویوڈ اور بڑی ایک جو شارپ آئی رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جی میں مارکیٹ میں فرض کیا ایک ایکس پروڈکٹ کو دس روپے کی بیچتا ہوں تو میرا جو کمپیٹیٹر ہے چونکہ اس کے اوور ہیڈز میری نسبت بڑے کم ہیں تو وہ دوسرے دن ہی اپنی پریس کی قیمت وہ دس روپے سے سات روپے کر دے تو میری پروڈکٹ کو کوئی نہیں خریدے گا تو ایسے فیلڈ میں جہاں پہ آلریڈی سیچوریٹڈ لوگ ہوں جیسے بیوریج انڈسٹری ہے جس کے اوپر لوگوں کی حکومت ہو اور جہاں پہ منوپری کر کے لوگ جو ہے آلریڈی اپنی جو پراٹی قیمتیں وصول کر چکے ہیں وہاں پہ کمپیٹیونیس زیادہ آ جاتی ہے اور وہاں پہ ڈسکاؤنٹ دینے کا جو ہے لیول وہاں پہ جو آفر آف انسینٹیو ہے کمپیٹیٹرز کی بہت زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے تو ایسے ایریاز میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے مارکیٹنگ کے دیٹ اوڈ ایڈوائزبل بائی دی ایسپرٹس میں ہے جی ریپڈ پروڈکٹ آبسیلینس بات یہ جی کہ بہت جلدی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے چیزیں اپسلیٹ ہو جاتی ہیں سوری آبسلیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ اس کی بوکد نہیں رہی اس کی مثال اس طرح ہی ہے ہم ایک چھوٹی سے مثال لیتے ہیں کہ جو آ, ریزر ہے بلیڈ جب اس کی انڈسٹری چلتی تھی تو اٹ واز اے ویری بگ انڈسٹری نیکسٹ اس کی جو اسٹیپ آیا وہ اپسلٹ ہوا اور ساتھ ہی ڈسپوزیبلس uh, آگئے گئے ڈسپوزیبلس اتنے زیادہ چلے اتنے زیادہ ان کی وہ ہوئی سیل uh, uh, ہوئی سیم از وت دی میڈیکل کہ کہاں پہ ایک گلاس رینج ہوتی تھی جس کو دو گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے ابالنا پڑتا تھا اور دین یو ہیو ٹو ہیو اے نیڈل آن ایٹ اینڈ دین اگین یو آر ناٹ شیور ویل اٹس کنٹامنیٹڈ اور ناٹ یہ اس میں جراثیم ہے یا نہیں ہے اب آپ سیفٹی سے ایک لیتے ہیں اس کو ٹیئر آف کرتے ہیں اور اٹس اے ڈسپوزیبل سرنج دیا تو یہ جو چیز ہے نا جی یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ایسی نہ ہو جو آپسلیٹ ہو جائے آفٹر سم ٹائم تو وہ پھر جو ہے اٹس اے ڈینجرس ایریا اٹس ناٹ بلیک ایریا دین اون تو اس میں بڑی محتاط ہماری ویژن ہونی چاہیے کہ ہم ایسی پروڈکٹ کو نہ پکڑیں جس کی لائف نہ ہو ایٹ لیسٹ ہم اتنے ضرور ہوں کہ ہم آنے والے کچھ سالوں میں دس سال میں پندرہ سال کے اس کا جو اسٹیمیشن ہے کنزمپشن کا اس کے ذہن میں رکھیں اور دوسرے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہی ہماری پروڈکٹ چل جائے ہم سائڈ بے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کو لازمی ساتھ چلاتے تاکہ وقت کے اتقاضوں کے مطابق جو اس کے اندر ہم نے ایڈیشن کرنی ہے ٹیکنالوجی کی وہ ہوتی رہے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ ایپسلیٹ نہ ہو سکے مارکیٹ سے تو یہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے چھٹا فیکٹر ہے جی پور ٹائمنگ آف سٹارٹنگ اے نیو وینچر لائک انٹروڈیوسنگ دی پروڈکٹس بیفور دی مارکیٹ ہیز سکسیزفلی میچیورڈ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی لرننگ مارکیٹ جسے کہتے ہیں کچھ چیزیں ہی جو ٹیچنگ مارکیٹ ہے ٹیچنگ مارکیٹ کیا ہے کہ لوگوں کو پہلے آپ کو سکھانا پڑتا ہے جی کہ یہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کس کام آئے گی میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ پاکستان میں جب شروع شروع میں ڈسپوزیبلز آئے اس میں نیپکنز لے لیں اس میں پیمپرز لے لیں اس میں آپ میڈیکل اکوپمنٹس لے لیں اس میں آپ جو ہے مختلف قسم کی جو اور چیزیں ہیں وہ لے لیں تو پیپل آر بٹ ہیزیٹینٹ کی کہ یہ کیا ہے یہ نئی چیز ہے آئے یہ سیف ہے یا نہیں یا یہ ہمارے لیے کچھ اس کی جو ویلیو ہے اس کے کچھ فوائد ہیں کہ نہیں کیا اس کو یوز کرنا ٹھیک ہے تو بیسیکلی اٹ واز ٹیچنگ مارکیٹ جی پہلے لوگوں کو سکھایا گیا کہ نہیں جناب یہ بہت سیف ہے اس سے انفیکشس ڈیزیز نہیں پھیلتی یہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے یہ ری یوزیبل نہیں ہے اس لیے آپ کا جو ہے خدا نخواستہ انفیکشن نہ کسی کو لگ سکتا نہ کسی کا آپ کو تو یہ سارے سیفٹی فیکٹر پہلے ان کو سکھائے گئے اور سکھا کے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لایا گیا تو یہی چیز یہاں پہ ایمفس کی گئی ہے کہ جی وٹ آر دی پراپر ٹائمس ٹینڈ ٹینڈ ا پروڈکٹ ان ٹو مارکیٹ جیسے جہاز کو لینڈ کرنے کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے نا اس طرح مارکیٹ میں بھی چیز کو لانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جبکہ اس وقت ایکسپٹیبلٹی جو ہے لوگوں کا جو موڈ ہے اس چیز کو ابزارو کرنے کا وہ بن چکا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی میجر چیز ہے کہ جب آپ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آئیں تو اس کی ٹیمز کا خیال رکھ لیں کہ آیا مارکیٹ اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار ہے کہ نہیں کیا وہ فیکٹرز وہ انڈیکیٹرز موجود ہیں جو اس چیز کو مارکیٹ آبزارب کرنے کے قابل بنائیں گے تو یہ ایک بڑا بہت بڑا فیکٹر تھا اسی سلسلے میں ساتواں فیکٹرز ہے جی انڈر کیپٹلائزیشن انفوسین اپریٹنگ ایکسپینسز ایکسیسو انویسٹمنٹ اینڈ ریلیٹڈ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز اینڈ دیئر از دا نیڈ ٹو انڈر ٹیکپرہنسو فزیبلٹی اسٹڈی ان دا فالوگ فائیو ایریاز ہم ان ایریاز کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب financial Hence, to feasibility بنتی ہے تو اس کے دو ہو سکتے ہیں نیگیٹو تھیں ایک یہ کہ آپ اس کو انڈر کریں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے اپنے کیپٹل کو تو آپ کو مصیبت پڑے گی بعد میں ڈیفیسٹ ہو جائے گا اور می بی اس وقت کیپٹل آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ کے پاس اس کی سیکیورٹیز ہیں یا نہیں ہیں آپ نے اس میں فیزیبلٹی میں ذکر کیا یا نہیں کیا تو آپ کو ایڈیشنل ورکنگ کیپٹل لینا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور برڈن بن جاتا ہے اور زیادہ حساب سے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انڈر کیپٹلائزیشن سے آپ کی جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے یعنی عمل درامد کا پروسیس وہ لمبا ہو جاتا ہے تو اوورہڈ بڑھ جاتے ہیں دوسرا ہے نگیٹو چیز یہی کی جو اوور کیپلائیزیشن کی اگر آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ سے زیادہ پیسہ لے لیا ہے تو ظاہر وہ فری پیسہ تو نہیں ہے وہ پیسہ اگر آپ کا اپنا ہے تو چلیں وہ تو آپ اپنے حساب سے خرچ کریں گے بٹ اف اٹ از منی وچ از ان موسٹ کیسز انڈسٹریز تو اس میں آ کے پھر جو کیپٹل ہے اس کے اوپر ایک انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی ایک ری پیمنٹ کا شکیجل ہے اس کے ایک اپنے اخراجات ہیں تو جب آپ فیزبلٹی بناتے ہیں تو آپ ان اخراجات کو جن کو ہم فائنینشیل ایکسپینڈیچر کہتے ہیں یا فائنینشیل کاسٹ کہتے ہیں اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی کاسٹ کے اندر تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم اوور کیپٹلائزیشن کر کے زیادہ فائنینشیل کاسٹ ایڈ کر دیں اور ہمارے ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پرائیس وائز فیزیبل نہ رہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ ایک ایگزیکٹ فیگر ورک کی جائے فائنینسز کی کہ لانگ ٹرم ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں شارٹ ٹرم ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور پرائیویٹ کاسٹ کے اندر جو مشینری کی را مٹیریل کی یہ ساری جو چیزیں ان کو بڑے پروفیشنل طریقے سے اگر بندہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس کو ورک آؤٹ کیا جائے تو یہ فائیو ایریاز کی ہم بات کر رہے تھے جی اس میں ٹیکنیکل فیزیبلٹی آ جاتی ہے اٹ کورز دا فالوئنگ آئیڈنٹیفکیشن آف کریٹیکل ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کمپرائز اے the functional design of the product بی adaptability to the new customer demand یعنی جب آپ technical feasibility بناتے ہیں کسی چیز کی تو وہ ضرور اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کیا ہیں کہ ایک تو جو اس کا ڈیزائن ہے جو فنکشن کرنے کا ہے وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے اسٹرکچر کے ساتھ فٹ ان ہو سکے مثلاً میں اس کو میں سارے کافی چیزوں کہ آپ ایک بلب بنا رہے ہیں اگر آپ بلب بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس گیجٹ کے اندر اس بلب نے جا کے فٹ ہے یا ایک پلگ بنا رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ جس گیجٹ کے اندر اسے جا کے فٹ ہونا ہے تو کیا وہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اس کے مطابق ماڈیفائڈ ہے یہ تو نہیں کہ مارکیٹ میں آپ کی چیز آ جاتی ہے جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیرونی ممالک سے جب آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں تو وہ ڈیزائن ہوئی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر لوکل تو پاکستان میں پھر ذرا ان کے ساتھ اڈاپٹر وغیرہ لگا کے ان کو یہاں پہ اڈاپٹیبلٹی بنانی پڑتی ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ میچ کر جائیں تو یہ پروڈکٹ میں بہت زیادہ یہ چیز ایک خیال رکھنے والی ہے کہ آپ اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے کریں کہ وہ جو ہے کسٹمر کو وہ قبول ہو کسٹمر اس کو اڈاپٹ کر سکے بہت فائنینشلی ٹیکنیکلی اور جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہو وہ اگر وہ مس میچ کرتا ہوگا تو وہ ظاہر ہے استعمال کے قابل نہیں ہوگا اور مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ظاہر ہے لوگ بڑا مد نظر رکھتے ہیں لیکن اس کو مزید جو ہے اچھی طرح سے چھانبین اس کی کر لینی چاہیے ٹیکنیکل جب آپ فزیبلٹی بناتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی پھر ایسی ڈیوریبلٹی کسی چیز کی مضبوطی ظاہر ہے ایک چیز آپ خریدتے ہیں اگر اس کی لائف ہی تھوڑی ہے تو جس کسٹمر نے وہ خریدی ہے اس کے لیے اسے ایک سرٹن منی جو ہے ہارڈ ارڈ منی وہ پے کی ہے تو وہ پھر دوبارہ وہ چیز نہیں خریدے گا کہ یہ تو مضبوط ہی نہیں ہے تو اگر آپ کی چیز ڈیوریبل ہے آپ کی پروڈکٹ ڈیوریبل ہے تو لوگوں میں یہ چیز آئے گی کسٹمر میں کے جناب یہ ایک زیادہ چلنے والی چیز ہے یہ ڈیوریبل ہے تو میں اگلی دفعہ بھی یہی خریدوں گا تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آپ کی جو ویلو ہے اس کو بڑھاتی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں زیادہ جو ہے وہ اسٹرینس دیتی ہے آپ کی چیز کی ڈیوریبلٹی کی ڈیوریبلٹی پھر ہے جی رلائبلٹی آف دی پرفارمینس کہ جی آپ کے رلائبلٹی فیکٹرس کیا ہے آپ کس حد تک کسی چیز پہ رلائی کر سکتے ہیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہ اسپیشلی اس سیکٹر میں ہوتا ہے جو سینسٹو ایریاز ہیں جیسے پارٹس ہیں الیکٹرانکس کے جن کے ساتھ شارٹ سرکٹنگ کا خطرہ ہے میڈیسنس کا ایریا ہے سرجیکل انسٹرومینٹس کا ایریا ہے یو نیمٹ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو ضرور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ کچھ سینسیٹو ایریاز جو وہ انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پہ سیفٹی بہت بڑا فیکٹر ہے اور سیفٹی کے لیے اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں اگر آپ ان اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرتے تو وہ پھر خدا نخواستہ حادثات کی صورت میں وہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے جو دیٹ رزلٹڈ جو پور کنڈکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے تاروں کا اگر معیار ٹھیک نہیں ہے تو اٹ ان شارٹ سرکٹنگ یا کوئی اور اس قسم کا سلسلہ ہے گیس کی گیجٹس ٹھیک نہیں ہیں اس کے سوئچز ٹھیک نہیں ہے تو وہ لیکیج ہو سکتی ہے تو مطلب کوالٹی ہے وہ اس پہ کمپرمائز جو ہے وہ ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اس کو ضرور یہ زین میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو اس کی رلائبلٹی ہے اس کے اوپر ہمارا جب ہم بڑے پلانٹس کی بات کرتے ہیں اور جب ان کی نومنکلیچر کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ کا پلانٹ کتنے پرسنٹ رلائبل ہے تو کوئی یہ ایٹی پرسنٹ رلائبل ہے کوئی یہ نائنٹی پرسنٹ رائبل ہے تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹرم ہے بزنس کے اندر پھر ہے جی سیفٹی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ سیفٹی از دا فرسٹ بچے ہیں گھر میں دیاتوں میں ہمارے بھائی ہیں جن کو شاید زیادہ ٹیکنالوجی کا پتا نہیں ہے کہ چیزوں کو استعمال کیسے کرنا میں پھر بات کر رہا ہوں ایسی چیزوں کی جو انفلیمیبل ہیں یا جن سے شارٹ سرکٹنگ کا خطرہ ہے یا جو کٹنگ ایج رکھتی ہیں بچوں کے لیے ٹوائز اس کے لیے ایک یا میڈیسنز ہیں ایسی جو کاشیس جیسے پیسٹیسائڈز ہیں موسٹ آف دیم دے آر پوائزن فار ہیومن کنزمپشن تو اس کے لیے میئرز ہونے چاہئیں پریکاشن ہونے چاہیے اور پورا ایک یا پھر دیر شوڈ بی سم وے دیٹ کڈس کوڈ ناٹ اوپن دا میڈیسنز اس طرح کی اس کی جو ہے وہ پیکنگ جو ہے بنائی جائیں کہ بچے اس کی ریچ سے دور رہیں اور پھر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ پور کنڈکٹرز یا پور جو را میٹیریل ہے وہ یوز کر کے اگر ہم اس پہ کمپرومائز کر لیں گے کوالٹی پہ تو مے بیٹ ریزلٹڈ ان بگ ڈیزاسٹر بہت اس میں جو مانیٹری جو بھی ہے لوسز اور خدا نخواستہ اور بھی جو لوسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے اگلا فیکٹر جی ریزنیبل یوٹیلٹی لائک وائز ایکسپٹیبل لیول اف ابسولینس یہ وہی بات ہے جی کہ چیز جو ہے اس کی ایک عمر ہو کچھ عرصے تک وہ چلتی رہے اور اس کو جو ہے وہ تب اس کی سسٹینبلٹی ہو یہ نہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد متروک ہو جائے اسٹینڈرڈائزیشن الیمیشن آف انیسیسری ویرائیٹی اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے جی کہ آپ نے ایک چیز بنائی آپ نے چیز بنانی ہے اپنے ملکی حالات کے مطابق ہماری جو کرنٹ کا لیول ہے یہ ایک سو دو سو دس سے دو سو تیس کے درمیان ہے ہمارے جو بجلی کی ہے یہ ففٹی ہرڈز ہے اس کا جو ساری چیزیں فریکوینسی جو ہے جو ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں تو اس کے آپ نے اپنے جو فیکٹرز ہیں وہ سارے مدن نظر رکھنے ہیں کہ چیز کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو اس میں اننیسیسری چیزیں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ ایک چیز کو ایک خاص پرپس کے لیے بناتے ہیں مثلا اگر ایک آپ بال پوائنٹ لکھنے کے لئے بناتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے اوپر بورڈ پلیٹنگ کریں مطلب وہ ایک لکھنے کی چیز ہے جس نے استعمال ہونا ہے اور اس, نے اس کو پھینک دیا جانا ہے اٹس اے ڈسپوزبل تھنگ تو مطلب انسریلی ایکسپینڈیچر کرنا یا کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے انویسٹمنٹ کر کے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن سے اس کو ہٹانا وہ بڑا غیر ضروری ہو جاتا ہے وہ سینا چیز صرف ایکسپینسو ہو جاتی ہے بلکہ وہ آڈ لگتی ہے مارکیٹ کے اندر تو اسٹینڈرڈائیزیشن میتھڈ کے اندر ایک جو اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے کسی چیز کا اس کے اندر رہ کے اپنی چیز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک اچھے مینوفیکچر کی نشانی ہے ایک اچھے انوویٹر کی نشانی ہے اور ایک اچھی انڈسٹریل پروڈکٹ کی نشانی ہے لیٹ سی واٹ نیکسٹ وی ہے آف پروڈکٹ کوالٹی کاسٹ ریلیشن شپ یہ جناب بہت ہی امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کی کوالٹی ہے اور آپ کی جو کاسٹ ہے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں ڈائریکٹلی پرپورشنل کیا کہ یہ راستناسب ہے اگر آپ ایک سائڈ سے اس طرح کوالٹی کو بڑھاتے جائیں گے تو دوسری سائڈ پہ ظاہر ہے اس کی کاسٹ اس طرح بڑھتی جائے گی یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ کاسٹ کا بھی ایک اپٹیمم لیول ہے اور کوالٹی کا بھی ایک اپٹیمم لیول ہے دونوں کے ایک میکسیمم ایک لیول ہیں نہ آپ کوالٹی کو اس سے بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو جتنی ریکوائرڈ کوالٹی ہے آپ وہاں تک رکھیں گے اس کو ظاہر ہے آپ ایک سائیکل کے اندر موٹر سائیکل کے انجن تو نہیں لگائیں گے سائیکل کو سائیکل کی چیزوں کے اندر ہی رکھیں گے یہی بات اس کی کاسٹ میں جاتی ہے کہ ایک چیز کی کاسٹ اگر رسٹک کاسٹ مارکیٹ میں تین سو روپئے ہے تو آپ چھ سو روپئے کی چیز بنائیں گے چاہے اس کی جتنی بھی اچھی کوالٹی ہوگی وہ نہیں بکے گی تو دونوں چیزوں پہ نہ کمپرومائز ہو سکتا ہے نہ آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور ایٹ سیم ٹائم آپ کو کاسٹ میں بھی افیکٹو رہنا ہے تاکہ آپ میں فیل نہ ہو تو جہاں پہ یہ دونوں فیکٹر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں یعنی اگر ہم ورٹیکل, آ, ورٹیکل ہم ذکر کر رہے ہیں آ, جو ہے کوالٹی کا اور ہاریزینٹل ہم ذکر کر رہے ہیں آ, جو ہے آپ کی کاسٹ کا تو جہاں پہ ہم دونوں کا گراف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آ کے مل جاتا ہے تو وہ ایک لیول ہے جہاں پہ آپ کی کاسٹ اور آپ کی جو آ, ہے کوالٹی وہ ایک ایسے لیول پہ, پہ پہنچ جاتی ہے جو اس کا ایکسپٹیبل لیول ہے مارکیٹ کے اندر both uh, for quality uh, and uh, price اور وہی آپ کا level لیول ہے کسی چیز کو مارکیٹ کرنے کے لئے کبھی بھی کوالٹی کے اوپر اوور اسپینڈنگ نہ کریں ہاں جو اسٹینڈرڈائزیشن کوالٹی کا ہے اس سے پہلے کمپرومائز کبھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اوورسپینڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ اوورسپینڈنگ کی بات کریں گے تو آپ کاسٹ بڑھائیں گے جب کاسٹ بڑھائیں گے تو آپ کی مارکیٹ میں جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی اور اوور آل اس کا نقصان ہوگا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا In making this investigation, the entrepreneur must understand that there are trade-offs between technical excellence and associated کاسٹ For example, a positive relationship شپ between technical quality and cost. وہی فیکٹر ہے جی جو میں نے گزارش کی تھی کہ کاسٹ اور کوالٹی کا کہ دونوں جو ہیں ڈائریکٹری پرپورشنل ہیں اگر کاسٹ بڑھے گی تو کوالٹی جو ہے ظاہر ہے آپ اس کو بھی بڑھائیں گے جب آپ انسری کوالٹی کو بڑھائیں گے تو اس کے فائنینشیل ایکسپینڈیچر بڑھیں گے تو چیز کی جو کمپیٹیونیس ہے اس کی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس سے وہ نکل جائے گی میں اپنے پہلے آپ کو اس کی ایک کروڈ سے ایگزامپل دے چکا ہوں کہ ہم ایک بال پینٹ کو جو دو روپے کا یا ڈھائی روپے کا ہے اس کے اوپر گولڈ پیٹنگ نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ وہ دوسروں سے زیادہ کوالٹی کی نظر ہے کہ یہ گولڈ پیٹڈ بال پائنٹ ہے اس لیے کہ اس کی وہ اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے وہ جیولری کے لیے گولڈ بلڈنگ اس کی وہ اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے اس کو اپنے اسٹینڈرڈ کے اندر رکھنا تاکہ اپنے جو کمپیٹیٹر ہیں دوسرے ان کے ساتھ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن رہے گی تو مارکیٹ میں وہ سروائو کرے گا ورنہ اس کا جو پرچیز لیول ہے جو اس کا ایکسپٹینس لیول ہے وہ کم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گی تو یہ فیکٹر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو میں نے گزارش کی تھی امپورٹینٹ فیکٹر ہے آپ کی ورٹیکل کرو اور آپ کی جو ہارجینٹل کرو ہے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی یہ دونوں فیکٹر مل جاتے ہیں اور وہی آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے جو سکس کا تو لیکس وٹ نیکسٹ وی ہیو انٹ دی اینٹرپر شوڈ اوائڈ انسری گولڈ پریٹنگ وین مارکیٹ سیچویشن ڈز ناٹ اٹ وہی کہ آپ کو اننیسری اس کی جو اس کی کاسمیٹکس کی اور اس کی کاسمیٹک ویلو بڑھانے کی اننیسری میں بات کروں نیسری تو ایک ہے ضرورت نہیں ہے جبکہ مارکیٹ اس کو ابزارو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے تو اس کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں آپ سے پھر ہے جی پروڈکٹ ٹیسٹنگ انکلوڈس پروڈکٹ بن گی اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے یہ تیسرا اس میں فیکٹر ہے تو ٹیسٹنگ کے آگے ہمارے لیے کیا ہمارے پاس اس کے میتھڈز پہلے جی انجینئرنگ اسٹڈیز ریلیٹنگ ٹو مشینز، ٹولز، انسٹرومینٹس ورک فلو ایکسیٹرا یہ بالکل اسی طرح ہے جی کہ جیسے آپ نے ایک چیز بنائی آپ اس کے پہلے ٹرائل رنز کریں گے اس کے پروٹوٹائپ بنائیں گے پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ وہی چیز ایک روڈ مٹیریل کے ساتھ بناتے ہیں ان ہاؤس اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس کے نقائص کا آپ کو پتا چلتا ہے پھر یہ ہے کہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ ری ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو مختلف لیبورٹریز میں جانا پڑتا ہے آپ نے اس کی اگر جو ہے وہ اسٹرینتس چیک کرانی ہے اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ چیک کرانی ہے اس کی بیئرنگ کیپیسٹی چیک کرانی ہے یا اس کی جو ایکشن ود ادر کیمیکلز چیک کرانا ہے تو ظاہر ہے یہ اس ناٹ یا ٹیمپریچر ریزسٹینس کتنا ہے ریزسٹینٹ کتنا ہے یہ سسٹین کر سکے گا ہمارے ویدر کنڈیشن کو کہ نہیں یا فریزنگ میں جب اگر خدا ناخواستہ سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا بہیویئر ہے یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی چیز کے لئے بڑی ضروری ہوتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں تو ان ہاؤس ہو جاتی ہیں بٹ فار other تھنگس ویچ آر ناٹ بیانڈ ویچ آر ناٹ ان دا سفیئر آف اوور ڈومسٹک انڈسٹریل سیکٹر تو آپ کو پھر مسٹ ہے بلکہ بڑا یہ ایک اچھا قدم ہے کہ یو شوڈ کنسلٹ دی پراپر اور وہاں سے آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ اپنی پروڈکٹ کر لیں تاکہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ بن سکے اور اس میں جو چانسز آف ایرر ہیں وہ منیمم رہ جائے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بالکل ہنڈریڈ جو ہے وہ فل پروف بنایا جائے سی جی نیکسٹ واٹ از اٹ پروڈکٹ ہیو ڈیویلپمنٹ تھرو بلو جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ اس کے پہلے بلو پرنٹس بنا لیں جو اس کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کی تصویریں وغیرہ اور اس کے سارے جو اسکیچز ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اس کے فلو شیٹ رن کریں اس کو آپ اس کو جو مختلف میتھڈز ایگزٹ کر رہے ہیں آپ کے اسٹڈی کے ان میں دیکھیں ان کو پھر یہ کہ اس کے پروٹوٹائپ یعنی اس کے آپ ایک رف ماڈل بنائیں بیفور گوئنگ ٹو دی فنشنگ اینڈ بیفور ہیونگ اے گڈ کمرشیبل جو مارکیٹیبل ماڈل سے پہلے ایک اپنا پروٹوٹائپ انڈسٹریل ماڈل بنائیں تاکہ اس کی جو ہے وہ پتا چل سکے کہ اس میں نقائص کیا کیا ہیں مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے ان پہ قابو پا لیا جائے اور تاکہ جو ہے وہ ایک فل پروف جو پروڈکٹ ہے بن جائے مارکیٹ میں آنے سے پہلے تو اس کے جو سارے نقائص ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے سی پروڈکٹ ٹیسٹنگ تھرو لیبارٹری ٹیسٹنگ اینڈ فیلڈ ٹیسٹنگ فیلڈ ٹیسٹنگ یہ ہے کہ جی لیبارٹری میں تو آپ کی ان سیچو ان ہاؤس ٹیسٹنگ ہوگی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے فیلڈ میں استعمال ہونا ہے مسل ہم موٹر سائیکل کے ٹائر کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیبارٹری میں ہم نے اس کی ربر کی ریشو چیک کر لی ہم نے کاربن کی ریشو چیک کر لی ہم نے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ چیک کر لی بٹ وین وی ول کم ٹو کہ اس کی رگڑ کی صلاحیت کیا ہے روڈ کے ساتھ وہ کتنی ابرین پیدا کرتا ہے اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے اس کی جو سکت ہے روڈ گریپ ہے وہ کتنی ہے اور کس پہ آ وہ اس کی جو سلپ ہوتا ہے اور اس میں کتنی یہ گنجائش ہے کہ روڈ گریپ روڈ گرپ اس کی کیا تو یہ ساری ٹیسٹنگ جو ہے فیلڈ میں ہوگی تو مختلف جو چیزیں ہیں ان کے مختلف تقاضے ہیں ٹیسٹنگ کے کچھ چیزیں آپ ہاؤس کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ فیلڈ میں لا کے کرتے ہیں فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بنی ہے ایک فلان فلاں انوائرمنٹ کے لئے فلاں یہ دیہات کے لئے بنی ہے یہ ٹریکٹر میں لگے گی جو کھیتوں میں ہل چلائے گا یہ موٹر سائیکل لگے گی جو اور اس نے رف سڑکوں پہ چلنا ہے یا اچھی سڑکوں پہ چلنا ہے تو آپ فیلڈ میں اس چیز کو لا کے اس کو جب تک ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے جو آپ کو مارکیٹ میں جانے کے قابل بنا سکیں اگر تو بڑے اچھے ریزلٹس ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اگر اس میں کچھ کمی ہے تو آپ اس کو موقع پہ اسی وقت ٹائپ میں اس کو کور کر کے اس کو ریکٹیفائی کر کے آپ اپنے پروڈکٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے لا سکتے ہیں تاکہ فرسٹ انسٹینس میں جب مارکیٹ میں وہ اسٹرائک کرے تو اس میں وہ نقائص نہ کہ وہ پہلے ہی جو کیا کہتے ہیں سٹیپ ہے اس پہ اس کی شکایتیں آنی شروع ہو جائیں کنزیومر سے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری اس میں کوالٹی میں پھر ہے جی کہ مارکیٹ فزیبلٹی ہم نے ایک مارکیٹ ہے اس کی فزیبلٹی کو چیک کرنا ہے اس میں مختلف فیکٹرز ہیں شارٹ ٹرم فیکٹرز ہیں لانگ ٹرم فیکٹرز ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ہمارا نیٹورک ہے جو مارکیٹنگ کا وہ ہے ہماری جو فورس ہے جو اس کو بیچتی ہے وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا فنکشن آ جاتا ہے اس میں ہمارے جو کریڈٹ سرکل کا آ جاتا ہے جی کہ کتنا سرکل ہے اس کی ریکوریز کا مسئلہ آتا ہے پھر یہ ہے کہ بعض میڈیسن یا اور فیلڈ میں سے ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے اس کے فنکشنز بتانے پڑتے ہیں اس کی آپ کو دینی پڑتی ہے ٹرائلز دینے پڑتے ہیں اور پھر وہ چیز مارکیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ فزیبلٹی کا اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں مدہ نظر رکھنی چاہیے وائل وی آر گوئنگ ٹوڈز ا مارکیٹنگ مارکیٹ کے مطابق جو فیزیبلٹی ہے اس میں کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے فرسٹ جی ایڈینٹیفائنگ دا مارکیٹ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کا پوٹینشیل کیا ہے آپ کی چیز کو آبزارو کرنے میں مارکیٹ کے اندر گنجائش کتنی ہے آپ کی چیز بکنے کی ایک ایسی پروڈکٹ مار... کے لیے جس سے مارکیٹ پہلے ہی فلڈڈ ہے تو ظاہر ہے آپ کا جو ایکسپٹینس لیول ہے مارکیٹ کا آپ کی چیز کو ابزارب کرنے کا ابزاربنگ لیول جو ہے ابزاربشن لیول جو ہے وہ بڑا کم ہوگا اب اگر آپ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں جو مارکیٹ میں پہلے سے نہیں ہے اور اس کا پوٹینشل موجود ہے تو مارکیٹ میں اس کا جو آبزاربشن کا لیول ہے بڑا ہائی ہوگا تو یہ ایک فیکٹر بڑا امپارٹینٹ ہے مارکیٹ فیزیبلٹی بنانے میں کہ آپ پوٹینشل دیکھ لیں کہ کیا مارکیٹ کے اندر ہے یا بائنگ کیپیسٹی ہے آپ بے شک ایک بہت اچھی چیز بنا لیں ہم کسی ایکس چیز کا نام لیتے ہیں آپ ایک ایسی چیز لے آئیں جو بڑی نوول ہو جو پہلے سے موجود ہو لیکن اس کی پرائس اتنی ہائی رکھ دیں کہ وہ کسی کی ریچ میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر ہمیشہ پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ ملکی حالات کے مطابق لوگوں کی پرچیزنگ پار کے مطابق ان ہاؤس چینجز جو ہوتی ہیں انوینٹریز کے مطابق اس کے بعد بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آپ کو مارکیٹ کا پوٹینشل دیکھنا پڑتا ہے تو ون should be very realistic when uh, it comes to the uh, looking ایٹ the market potential uh, before floating your product to the market second ہے جی estimating cost volume relationship to a certain how various price levels may affect total sales وال یہ جناب بڑا ہی امپارٹنٹ نکتا ہے کسی بھی پروڈکشن کے اندر جب آپ انڈسٹریل پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے امپارٹینٹ پوائنٹ کس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ کسی پروڈکٹ کے دس پیس بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ اور آئے گا لیکن اگر اسی پروڈکٹ کے آپ سو پیس بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ اور آئے گا اسی پروڈکٹ کے آپ ہزار پیس بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ اور آئے گا میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں ملک میں فلاں چیز سستی ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے اگر وہ چیز پندرہ یا بیس کروڑ لوگوں کے لیے بن رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا جو والیم آف پروڈکشن ہے وہ بہت بڑا ہوگا جب والیم آف پروڈکشن بڑا ہوگا تو کاسٹ کم ہو جائے گی اور جہاں پہ وہی چیز اگر ایک کروڑ لوگوں کے لیے بن رہی ہے تو والیم آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا جب ولیوم پروڈکشن کم ہو جائے گا تو کاسٹ انکریز ہو جائے گی تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا ایک ہے کہ جی آپ کا جو لیولز ہے پروڈکٹیوٹی لیول وہ کون سا کریں کہ نہ تو مارکیٹ میں آپ فلڈڈ کر دیں چیزوں کو نہ یہ کہ آپ اتنے ڈیفیشئنٹ ہو جائیں کہ آپ کا سنوینٹریز نہ رہیں یعنی مارکیٹ کو بھی آپ کیٹرفا کرتے رہیں اور آپ کا پروڈکشن لیول ایسا ہو جو آپ کو جو ہے وہ بھی پڑے سستا بھی پڑے یعنی وہ اکنامیکل بھی ہو اور آپ کی یعنی آپ شاید میری بات کو میں دوبارہ اس کو دہرا دوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کی کوانٹی کو جب میچ کرنا ہے اس کی کاسٹ کے ساتھ تو ایک پروڈکشن لیول ایسا ضرور آ جائے گا جہاں پہ یہ دونوں فیزبل ہو جائیں گی اس پروڈکشن لیول کو اچیو کرنے کی کوشش جو ہے وہ فرسٹ پراورٹی ہونی چاہیے پروڈکشن کے بندے کی جو کہ مارکیٹ کے بندے سے انفارمیشن لے کے اس کو ایک خاص لیول پہ ٹیپ کر دے پھر ہے جی سورسز آف مارکیٹ انفارمیشن وہ کیا کیا ذرائع ہیں جس سے ہمیں مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے کہ مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے مارکیٹ میں کتنی ابزاربنگ کیپیسٹی ہے مارکیٹ میں کیا پوٹینشیلز ہیں مارکیٹ کے تو لیٹس سی واٹ آر دو سورسز جو کہ ہمیں انفارمیشن جو ہے یہ مہیا کرتے ہیں دا فالنگ کائنڈ آف ڈاٹا میٹرکس میں بھی کوائٹ ہیلپفل یہ ایک انہوں نے مکس بنا دی ہے ایک سورسز کا جو آپ کو مارکیٹ کی انفارمیشن دیتے ہیں تو لیٹس لک ایٹ دس میٹرکس ون بائی ون کہ یہ کیسے جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں ڈاٹا ریلیٹنگ ٹو دا جنرل اکنامک ٹرینڈز ایز ریویلڈ نیو ہاؤس ایکٹیویٹی انوینٹریز کنزیومر اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جی کہ ان ہاؤس کنڈیشن کیا ہے آپ کی کنٹری کا جو اسپینڈ لیول ہے کنزیومر کا وہ کہاں جا رہا ہے کیا آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جس کنٹری میں آپ بھیج رہے ہیں وہاں پہ اسپینڈنگ لیول کیا ہے وہاں پہ کوالٹی اسٹینڈرڈس کیا ہیں پھر یہ ہے جی کہ آپ کا جو اس کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو مارکیٹ میں اڈاپٹیبلٹی ہے اس کو کس حد تک آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں اس کو کوالٹی ورسز پرائز ورسز اس کی ڈیوربلٹی ورسز اس کی ریلائبلٹی اس کو جو ہے ایکسپٹینس کے لیول کے اوپر وہ آ جائے تو یہ جو سورسز جو ہیں یہ ہمیں اصل میں بیسیکلی یہ جو سورسز کا مقصد ہے وہ یوں تو ہم ہمارے پاس شارٹ کٹ سورسز بھی ہیں جیسے آپ سروے کروا لیں کچھ جو مارکیٹ سروے سے کہتے ہیں یا آپ میڈیا کے تھرو انفارمیشن لے سکتے ہیں لیکن اس کی نسبت زیادہ جو لانگ ٹرم ہیں وہ وہ ریلائبل سورسز ہیں جو مارکیٹ کے اندر آپ پریکٹیکلی انٹر ہو کے جو ڈیٹا بیس جو ہے اس سے جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو مارکیٹ ڈاٹا ریلیٹنگ ٹو ڈیمانڈ پیٹرن سیزنل ویریشن ایکسیٹرا یعنی ایک چیز کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے کی اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں کیا گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے سردیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کم جاتی ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی ہم کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں فرس کیا جو ریلیٹڈ ہے ہیٹ کے ساتھ کہ جی اس سے ہیٹ کم ہوتی ہے یا گرمی کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گرمیوں میں بڑھ جائے گی اور سردیوں میں کم ہو جائے گی تو ہمیں اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا شکجول اس طرح سے بنانا پڑے گا کہ ہم اس کی پروڈکشن سردیوں میں کریں تاکہ گرمیوں میں وہ مارکیٹ ہو سکے انورسری پر پوشل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح وہ چیز جو سردیوں میں زیادہ افیکٹو ہے جیسے کوئی ولن پروڈکٹ ہے یا کوئی آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کی سردی کو یا کوئی شارٹ آف گیزر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ریلیٹڈ ہے سردی کو کم کرنے میں تو اس کی پروڈکشن آپ سمر سیزن میں کریں گے گرمیوں میں کریں گے تاکہ وہ جو اس کا سلگس سیزن ہے یا اس کا جو ایک بیڈ سیزن ہے وہاں پہ آپ نے اس کی پروڈکشن کی اور جب اس کا پیک سیزن ہوا تو اس کو مارکیٹ کے اندر لے آئے تاکہ وہ بک سکے اور اس کا وہ پراپر ٹائم ہو تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ آپ اپنے ٹائمنگس اپنے ایریاز اپنے جو ہے جو سیزنز ہیں اور ویریشن ہیں یہ سارے مد نظر رکھیں اسپینڈنگ لیول ہے کنزیومر کی حیثیت اس علاقے میں جہاں پہ پر یہ پروڈکٹ جا رہی ہے کون سا طبقہ ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے اس طبقے کی آمدنی کی شرح کیا ہے اور اس میں اس کے استعمال کرنے کی ریشو کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی ہیلپفل ثابت ہوتی ہیں جب آپ کسی چیز کو مارکیٹ کرنے سے پہلے اس کی پرائسنگ کرتے ہیں اور اس کو فلوڈ کرنے کے لیے آپ پلان بناتے ہیں تیسرا ہے جی پرائسنگ ڈاٹا لائک وائز رینج آف پرائسز فار سیم کمپلیمینٹری اینڈ سبسٹیچیٹ پروڈکٹس بیس پرائز ڈسکاؤنٹ اسٹرکچر وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ آپ اگر ایسی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں جس کے ساتھ یا جس سے ملتی جلتی پروڈکٹس ہیں جیسی پروڈکٹس مارکیٹ میں پہلے ہیں مسن آپ ایک میڈیسن لیا کے آ رہے ہیں جو جنیرک نام سے لے کے آ رہے ہیں جس کی پہلے ہی کسی نہ کسی نام سے وہ موجود ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مارکیٹ میں کتنے کمپیٹیٹو آپ ہیں اس دوسری پروڈکٹ کے مقابلے میں آپ کو کتنا ایج حاصل ہے اپنی پرائیس کو ویریشن دینے کے معاملے میں کہ اگر آپ کو انسینٹیو دینے پڑے دکانداروں کو یا ہول سیلرز کو یا ڈسٹریبیوٹرس کو تو آپ کے پاس کتنا کوشن ہے یا جو آپ کا ہے اس کے پاس کتنا کوشن ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دے کے اور اپنی کریڈٹ لیمٹ کو بڑھا کے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو فیل کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک بڑی بروٹل سی ایک سچویشن ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے جی کہ میں نے چونکہ دے آر آن ایوری باڈی جو مارکیٹنگ ہوتا ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے اور کٹنگ ایج پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک, ایک اس کا حق ہے دوڑ ہے ایک انٹرپرنرشپ کی کہ جی ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں ہم نے کس طرح سے ان کو جو ہے کمپیٹ کر کے اوپر آنا ہے تو اس میں پھر آپ انالسز میں یہ ضروری حساب لگائیں کہ جناب جب آپ انس کر رہے ہیں تو یہ مد نظر رکھیں کہ آپ کے جو دوسرے مقابلے پہ لوگ ہیں وہ ان کی پرائز لیول ان کے کٹس دینے کا لیول ان کی جو ہے آفرز آ سکتی ہیں جو اسپیشل انسینٹوز کی وہ کمپلیمنٹری چیزیں دے سکتے ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی کہ آپ فلانچ چیز خریدیں تو آپ کو ایک چیز مفت ملے گی آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی کمپلیمنٹری چیز جو ہے اس کے استعمال کی سائڈ یوز کی وہ فری دے دیتے ہیں تو یہ کیپیسٹی ضرور کر کرنی چاہیے کہ آپ کے جو کمپیٹرز ہیں کیا وہ اس کیپیسیٹی سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر اٹھائیں گے تو ہم اس کو کس طرح سے انکانٹر کریں گے اور اس کے ہمارے پاس حل کرنے کے کیا طریقے ہیں یہ بڑا ایک امپارٹینٹ پوائنٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر اور پروڈکٹ لانچنگ کے اندر اس لیے جب پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہو تو یہ جو ہے اپنے کمپیٹیٹرس کی پورا انالیس جو ہے ہنڈریڈ پرسینٹ انالیسز جو مینوفیکچرز گزارش کیے ان کے کی اوپر بیس کرتا ہوا سامنے ہونا چاہیے ایک اچھے انڈسٹریز کے پاس یہ ایک بڑا ہی ضروری نقطہ ہے پھر جی چینلز آف ڈسٹریبیوشن بوتھ ہول سیل اینڈ ریٹیل جب تک کسی کمپنی کا ورک جو ہے چاہے وہ ہولسیل کا نیٹورک ہے جہاں پہ آپ پھوک میں چیزیں بیچتے ہیں یا وہ پرچون کا نیٹورک ہے جہاں پہ آپ پیس بائی پیس چیز بیچتے ہیں یہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ بڑے امپورٹینٹ ہے یعنی ہول سیلر اپنی جگہ پہ بڑے امپارٹینٹ ہے اور آپ کا جو ریٹیلر ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا امپارٹینٹ ہیں تو دونوں کو یہ چیز اشور ہونی چاہیے کہ جو پیسہ ہول سیلر کما رہا ہے اس کو بھی سفیشینٹ پیسہ ملے اور پھر جب وہ ریٹیلر کے پاس مارجن آتا ہے ریٹیلر کو بھی اتنا اس میں مارجن ضرور ہو کہ آپ کی چیز کو بیچنے میں اس کو کچھ آسانیاں کچھ پیسے ملیں اور پھر اس کی اتنی رائبلٹی یا اتنی اس کی کاسمیٹک ویلیو یا اس کی اتنی اچھی کوالٹی ہو کہ وہ بک بھی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ مثلا جی آپ کہتے ہیں جی میری یہ چیز جو ہے یہ بکتی ہے سٹورز کے اندر جنرل سٹورز کے اندر تو آپ کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو فلاں ایریا میں کرتا ہوں مارکیٹ تو وہاں پہ کتنے سٹورز ہیں رفلی اور وہ سٹورز کتنی کتنی سیل کر رہے ہیں اس سے اسی طرح کی ریزمبلڈ پروڈکٹس پرو، کی تو یہ جو ہے سروے مارکیٹ کا ہوتا ہے اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فگر ضرور موجود ہو اپنے کمپیٹیٹرس کی اور اپنے جو ہے جو ساتھ دوسرے آپ کے مقابلے پہ لوگ ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں ریٹیلر اور ہول سیلر کے جی یہ اس وقت جا رہی ہے اور یہ اس طرح آپ اسٹریٹجائز کریں تو ان کے نیٹ ورک کو مانیٹر کرنا بھی بڑا ضروری ہے پھر ہے جی ڈیٹا ریلیٹنگ ٹو دا کمپیٹیٹرس کہ وہی جو آپ کے مقابلے میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے ان کی سیل کتنی ہے وہ کیا انسینٹیو دے رہے ہیں ان کی کمیشن لیول کیا ہے ان کی ڈسکاؤنٹ لیول کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر آ جاتے جی مارکیٹ ٹیسٹنگ کہ آپ چیز کو مارکیٹ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں تو اس کے طریقے کیا کیا ہے مارکیٹ ٹیسٹ کین پرووائڈ فالوئنگ انفارمیشن آپ جب ٹیسٹ کرتے ہیں چیز کو کسی کو مارکیٹ میں لانے کے لیے یا تو آپ اس کو ڈسپلے کے لیے رکھ دیں گے کہاں کسی اسٹور پہ فری یا آپ اس کو کوئی نمائش لگائیں گے ایگزیبیشن لگائیں گے وہاں رکھ دیں گے یا آپ سیمپل فری دیں گے اس کے فائدے بھی ہیں کہ آپ کو ریسپانس کا پتہ چل جاتا ہے اور نقصانات بھی ہیں کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ فلام پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے اور اس سے پہلے ہی وہ اس کا سدے باب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انفارمیشن جی جو دیتی ہیں وہ یہ ہے پہلی کہ لائکلی سیلز ولیوم اینڈ پروفیٹیبلٹی آپ کو ٹرائل سے جو مارکیٹ ٹرائلز اینڈ ٹیسٹنگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنی کی اس کی سیل ہوگی اور کتنی ایسٹیمیٹڈ رف ایسٹیڈ پرافیٹیبلٹی اس کی کیا ہے پھر یہ کہل ولیوم ایٹ قیمت بڑھا دیں گے تو کیا سیل ہوگی آپ اس کی قیمت قٹا, دیں, دیں گے تو کیا ہوگی اگر آپ دیتے ہیں اس کی کیا ولیوم آف سیل کیا ہوگا تو یہ مختلف سارے ٹیسٹ مارکیٹ میں یہ جو ہے آپ کو اس کے ریزلٹس کا پتا چلتا ہے پھر ہے جی سرنس آف چوزن مارکیٹ اسٹریٹجی پھر آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو میں نے مارکیٹ چنی ہے کیا اس میں جان ہے کیا اس مارکیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ میری پروڈکٹ کو ابزارب کر کے وہ جو ہے اس کو ابزارب کر کے اس کو اس کی ایک سسٹی، سسٹینبلٹی بنا سکے اور وہ مارکیٹ میں چل جائے یہ ایسا تو نہیں کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ فلوپ مارکیٹ ہے فرجی ان نون ویکنیس دیٹ نیڈز اٹینشن کوئی ایسی ویکنیس جو اس مارکیٹ میں ہو جو آپ کے لئے میں نہیں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں جو بعد میں آپ کے لئے پرابلم نہ بن جائے کہ شاید کوئی امیٹیٹر کوئی اس کو جیل ساز بنانے والا کہیں بیٹھا ہو یا لائف وائز کوئی اور ایسا فیکٹر ہو کہ وہ سسٹم کے ساتھ کمپیٹ نہ کر سکے اور اس کے ساتھ وہ جو ہے اس کی اسپیسیفکیشنز نہ ملیں تو یہ بڑا ضروری ہے اس سلسلے میں بھی کہ آپ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں ٹیسٹ مارکیٹنگ میں یہ جی ہم نے جو پڑھا مارکیٹنگ کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ہے اس لیکچر میں ہم نے جو سٹڈی کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے مارکیٹنگ کے مختلف آسپیکٹس دیکھے ہم نے وہ فیکٹرز دیکھے کہ جی کیا کیا ہمیں جو فیکٹرز ہیں وہ مد نظر رکھنے ہیں مارکیٹ میں آنے سے پہلے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی کس طرح سے ایک چیز جو ہے اس کی مارکیٹنگ کو اچھا کرنے کے لئے اور ایک چیز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ہم کیا کیا وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایک چیز کو کامیاب کر سکتے ہیں جس میں ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کا بھی ذکر کیا ہم نے اپنے جو ہے مارکیٹ کے ولیوم کا بھی ذکر کیا ہم نے اپنی جو ہے کا بھی ذکر کیا تو نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا دیٹ ول بی ریگارڈنگ دی فائنینشیل فیزیبلٹی آف دی پروسیس تو وہ ایک بڑا امپارٹینٹ اس میں یہ بھی ایک نقطۂ ہے جی کہ ہم نے جب ایک پروجیکٹ کا آئیڈیا کنسیو کیا ہم نے اس کی ٹیکنیکلٹیز بھی دیکھ لی ہم نے اس کی مارکیٹنگ بھی دیکھ لی اب ہم نے یہ دیکھنی ہے اپنے نیکسٹ لیکچر میں کہ جی اس کی جو فائنینشیل فزیبلٹی ہے وہ کیسے بناتے ہیں اس میں کیا کیا ہم نے چیزیں ہیں جو مد نظر رکھنی ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے تو اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے آپ کا آپ کو یہ لیکچر جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا انشاءاللہ اللہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کو اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کے بارے میں کوشش عرض کروں گا تو میں پھر اجازت چاہنے سے پہلے گزارش کر دوں کہ آپ کو کوئی ڈفیکلٹی فیل ہو آ, کسی ٹرمنالوجی میں یا کسی ایکسپلینیشن میں یا کسی آ, بیچ آ, سطح پہ تو پلیز رائٹ ٹو اس آپ کو انشاءاللہ فوری رسپانس ملے گا تو میں آ, آپ کو اپنے اگلے لیکچر کے لئے تک خدافظ کہتا ہوں اور اس پیغام کے ساتھ یہ خوب دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے خدا حافظ